أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه قسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصل بالحق وتواصل صدق الله سورة العصر سورت اللہ مکی سورت ہے ترتیب نزولی ہے اس کی تیرہ تیرہ اور ترتیب تو ایک سو تین ترتیب توقیفی ایک سو تین اور ترتیب نزولی تیرہ تین آیات ہیں ایک رکوا ہے تو اس کے لیے واحد بیان کی گئی اس صورت میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جو تقاصر کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اپنے صحیح مقصد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ہیں حضرت عبد اللہ بن حسن, حسن نون حضرت بن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کے سامنے سرح وا اثر نہ پڑھ لیتے حضرت امام شاپعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ صرف اسی صورت میں غور و فکر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی ہو جاتی پورے قرآن سے صرف ایک ہی صورت کافی ہو جاتی ہے امام شافر عملالی فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہو تو یہی صورت لوگوں کو کافی تھی کیونکہ یہ صورت تمام جو قرآنی علوم ہے اس پر مشتمل ہے اس صورت کے شان نزول یہ ہے کہ قلدہ بن عسید بن السید جس, جس کو ابو السدین بھی کہتے ہیں یہ جی جاہلیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دوست تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد ایک دن یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ملے اور کہاں اے ابو بکر آپ نہایت اقل مندی ہوشیاری سے تجارتوں میں نفع کماتے رہے آپ کو کیا ہوا کہ ایک دم دمخست پڑ گئے اپنے باپ کا دادے کا دین بھی چھوڑ دیا لات اور روزہ کے عبادت سے بھی محروم ہو گئے اور ان کی شفاعت سے بھی مایوس ہو گئے روزہ کتوں کے نام ہیں تو حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو حق کو قبول کر لے نیکی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہ سکتا تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرما کر حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائے قسم ہے زمانے کی زمانے کی قسم زمانہ آسر کا وقت نماز آثر اس کی جمع آثار حصور حصور ٹھیک ہے یہ دن کے معنی میں بھی آتا ہے آسر رات کے معنی میں صبح کے معنی میں قبیلے کے معنی میں غبار کے معنی میں خوشبو کی بھڑک بہت سارے معنی آتی ہیں اس کی آسر کی یہاں پر زمانہ ہے زمانے کی قسم اِنَّ الانسان لفی خسر یقیناً سب انسان خسارے میں ہیں تو قسم ہے اِنَّ الانسان لفی خسر یہ جواب قسم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ خطارے میں نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے آمنو ایمان لائے کام کیے ابالحات نیک کام کیے اچھے کام کیے تاکید کرتے رہے تواسو کا مانا تاکید کرنا وسیعت کرنا تاکید کرنا نصیحت کرنا بالحق حق حق پر قائم رہنے کی تاک کرتے رہے سو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے صبر کی تلقین کرتے رہے اس صورت میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں اور اس خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہے جو چار چیزوں کے پابند ہوں کے پابند ہو ایک چیز ذکر کی کیسری چیز جی اور چوتھی چیز جی تو صبر تو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے اور عظیم منافع حاصل کرنے کے لیے جو قرآن حکیم کا ایک نسخہ ہے چار چیزوں کا جو چار چیزوں سے مرکب ہیں جس میں سے پہلے دو جز ایمان اور نیک اعمال ہے جو اپنی ذات کے لیے ہے اور دوسرے دو جز دوسروں کے اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں آثر کے مشہور معنی تین ہیں اور بھی میں نے معنی آپ کے سامنے آرست کی لیکن مشہور معنی اس کے تین ہیں زمانہ نمبر دو دن کا آخری حصہ اور نمبر تین نماز آثر یہاں پر یہ تینوں معنی درست ہیں یعنی زمانہ دن کا آخری حصہ اور نماز آثر تینوں معنی درست ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زمانہ مراد لیا ہے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے دن کا آخری حصہ مراد لیا ہے اور حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز آثر ہے جس کو قرآن حکیم میں سلاط وسطی کہا گیا حافظ علیہاتی و سولاطل وسطی لیکن جمہور مفسرین کے مطابق مطلق زمانہ اس سے مراد ہے مطلق زمانہ مراد ہے آثر کا وقت یا دن کا آخری حصہ یہ مراد نہیں مطلق زمانہ مراد ہے تو ولاسر قسم ہے ان الانسان جواب قسم ہے تو ان دونوں میں مناسبت کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان اور اس کے تمام حالات کا وجود زمانے میں ہوتا ہے اور جن امان کی ہدایت دی ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں آمن و صالحات یہ اسی زمانے میں ہوں گے دن اور رات میں ہوں گے اس لیے جواب پسند جو ہے وہ زمانے کی ہے اس کے ساتھ مناسبت ہو گئی اور ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے زمانہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اور اس میں جو قوموں کا عروج ہے قوموں کا زوال ہے اور اچھے برے واقعات ہے اگر ان پر نظر ڈالی جائے تو چار کام ایسے ہیں اگر انسان اس تک پہنچ جائے تو یقیناً یہ انسان کامیاب ہوگا تو زمانہ زمانے کے واقعات کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہوگا کہ کامیابی ان چار کاموں میں ہے ایمان میں عمل صالح میں اور حق کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید میں اور صبر کی تلقین میں یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں ایک طرف سے اس صورت میں مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت رہنمائی یہ ملی کہ مسلمانوں کو اپنی ذات کو قرآن اور سنت کے تابعہ بنا لینا اور اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر لینا یہ کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ایمان عمر صالح کی طرف دعوت دینا اور جتنی طاقت ہو اصلاح کی, کی کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے خصوصاً اپنے اہل عیال اپنے متعلقین ان کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے <تصفح> یہ مسئلہ ذہن میں رکھے امر بل معروف اور نہیں انل المنکر یہ فرض ہے فرض بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ واجب ہے اور اس کو چھوڑنے والا خاسر ہے خاسر گھاٹے میں ہے گھاٹے میں وجہ یہی ہے کہ بہت سی آیات میں بہت سی احادیث میں امر بالمعروف اور نہیں المنکر کی تقیدے آئی ہیں اور اس کے چھوڑنے پر وعیدیں آئی ہیں یہ مقام تفصیل کا نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ انسان کے اوپر واجب ہے خصوصا اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کی یہ فکر کریں دیکھو اللہ دین <الصَّالِحَات> ایمان وہ لوگ ایمان لائے نیک आमाल کیے چار چیزیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ صرف خود عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے دوسروں کو دعوت نہ دے یا خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو دعوت دے یہ نہیں بلکہ چاروں کام کرنے ایمان بھی لانا ہے عمل صالح بھی کرنے ہیں اور حق کی حق بات کی تائید بھی تاکید بھی کرنی ہے اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہے چاروں کام کرنے ہیں سمجھ میں آ گئی جی اب آگے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل لكل همزه ذاه <تصفيق> الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن مثل <في> الحطام وَمَا أَدْرَاكَ مَن حِطَمَهُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّنَؤُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمْتَدَّةٍ قَدْ صَدَقَ اللَّهُ سوال کیا ہے صحابہ جب ملتے اور جدا ہوتے تو سر اثر ایک ایک دوسرے دوسرے کو سناتے تو تو کیا آج ہم ایک دوسرے سے ملیں تو اثر سنائیں جی اجر ملے گا ضرور ملے گا اجر یہ سر اثر قرآن حکیم کی صورت ہے اس کو پڑھنے پر سنانے پر سننے پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ الحماضا مکی سورت ہے اس کی ترتیب نزولی ہے بتیس اور ترتیب توقیفی ہے ایک سو چار ترتیب نزولی بتیس ترتیب توقیفی ایک سو چار ایک رکو نو آیات ہیں سورہ آثر میں آپ نے آج سن لیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے جس انسان میں وہ چار اوصاف صاف ہو وہ خسارے میں نہیں ہوگا یہ سرحم اس سورت کے اندر خسارے میں پڑنے کے چند اسباب بیان کیے گئے ہیں گناہ دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ ہے اے یعنی ترک نماز نماز چھوڑنا یہ حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے یعنی دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانا بد سے پیش آنا دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا اور جو خصوصاً ان لوگوں کو تکلیف دینا جو اللہ کے خاص بندے ہیں اس میں زیادہ سخت گناہ ہے اور یہ جو حقوق العباد ہے یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود معاف نہ کر رہا تو یہ جو حقوق العباد میں کوتاہی ہے اس کی وجہ سے دنیا میں بھی خسارہ ظاہر ہوتا ہے مثلا فساد مسلمانوں کے اندر تفرقہ آ جانا جماعت میں تفرقہ آ جانا اسی طرح تان وشنی یہ بھی نہایت ہی گھٹیا بد اخلاقی تو یہ سب کے سب ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں دنیا میں بھی خسارہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ جو بد اخلاق ہے کمینہ اخلاق ہے اس پر تن فرما کر بتا دیا کہ یہ یہ سارے سارے خسارے کے اسباب ہے لہذا ان سے بہت بچنا چاہیے اس صورت کا شان نزول یہ ہے خصوری فرماتے ہیں کہ کفار مکہ خصوصاً ان میں سے ولید بن مغیرہ امیہ بن خل عاص بن وائل سہمی جمیل بن عامر اور اخنص بن شریعت ثقافی یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبت اور ان پر تعانو تشنی کرتے تھے ان بدبختوں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ویلیکلی مازا تیل ویل ویلکل میں آپ پڑھ سکے بربادی ہے لیک ہر اس کے لیے ہوما آئیب کرنے والا لمزہ غیبت کرنے والا تو ہر ایب جو کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے بربادی ہے ہو مزہ یہ مبالغ کا سیکھا ہے بڑا ایب جو یعنی بڑا ایب نکالنے والے نکالنے والا اور لومزا بت کرنے والا دادا اللہ جس نے جمع مال اکٹھا کیا جمع مالو مال اکٹھا کیا واد دادا اور اس کو گن گن کے رکھا گن گن کے رکھا باب افعال سے ماضی کا سیوا ہے اخلادہ ہمیشہ رہنا ہمیشہ ساتھ رہنا ہمیشہ کے لیے رکھنا تو یہ سب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ انا مالا کہ اس کا مان اقلادہ وہ اس کو ہمیشہ کی عطا کر دے گا لا ایسا نہیں ہوگا یہ مزارے کا سیکھا مجہول کا واحد مسکر غائب بانو نے تاکید دینا پھینک دینا لا ہر گز ایسا نہیں ہوگا لام جو ہے نا لام یہ قسمیہ ہے اللہ کی قسمہ ختمہ اس اس کہتے ہیں یہ آگ کو کہتے ہیں دو کے ایک طبقے کا نام ہے اس کو کہتے ہیں تو اللہ کی قسم اس کو ٹکڑے اڑا دینے والی آگ ختمہ ٹکڑے اڑا دینے والی آگ آگ میں لَيُم پھینک دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا میں آپ کو کیا معلوم کہ کیسی ہے اڑا دینے والی آگ نار اللہ و اللہ کی آگ ہے الموقہ جو دہکائی ہوئی آگ ہے دہکائی ہوئی بھڑکائی ہوئی دہکائی ہوئی آگ اللہ اب پلیو خبردار ہونا جھانکنا افیدا یہ دل کو کہتے ہیں افیدا دل دلوں دلوں کو کہتے ہیں تو اللہ تی پلیو جو دلوں تک جا پہنچے گی وہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی اس کا سودا ہے بند کرنا سے بند کرنا بے شک کو آگ ان پر بند کر دی جائے گی فی محمد دادا آمد کہتے ہیں ستونوں کو اور محمد دادا کچھ ہوئے, ہوئے لمبے لمبے مدی محمد دادا ان پر لمبے لمبے ستونوں میں ان کو علیہ مقصد ان کو بند کر دیا جائے گا ترجمہ کو سمجھ میں ترجمان جی باقی تفصیل ان اللہ کل پڑھیں گے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں